کتاب الولى لا يزول الملك الواقف عن الوقف عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يزول الملك بمجرد القول اچھا بھائی آج ہم وقف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی وقف بھائی وقت اسے کہتے ہیں کہ اپنے انسان کو جائیداد ہے باغ ہے مکان ہے زمین ہے وغیرہ اللہ کے راستے میں دے دے کہ اس مکان کی یا اس زمین کی یا اس باغ کی ساری آمدنی نیکی کے فلاں کام کے اندر خرچ کی جائے بھائی خرچ کی جائے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے مولانا اور صدقہ جاریہ ہے جب تک وہ چیز موجود ہے اور اس کا نفع نیکی کے کام میں لگتا رہے گا اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اگر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا تو قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی مثلاً اس نے کہا اس کی ساری آمدنی زمین کی ساری آمدنی فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کی جائے یا اس نے کہا بھائی اس کی وقت کی ساری زمین کی اس جائیداد کی ساری آمدنی طلباء اور علماء پر خرچ کی جائے بھائی تو جب تک وہ جائیداد موجود ہے مولانا نام اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا رہے گا اور خبر کے اندر بھی ثواب در ثواب اسے ملتا رہے گا بھائی نیکی کا کام ہے بھائی اور یاد رکھنا یہ جو چیز وقف کر دی گئی ہے اب اللہ کی ہو گئی اسے اب بیچنا ہبا کرنا وغیرہ درست نہیں ہے بھائی یہ کس کی ہو گئی اللہ تعالی کی ہو گئی اسے بیچنا وغیرہ درست نہیں ہے نیز اب اس میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے صرف اسی کام میں اس کو خرچ کیا جائے گا اس کی آمدنی کو کسی اور چیز میں بھی خرچ کرنا جائز جس کام کے لیے وقف کی تھی بس اسی میں خرچ کی جائے گا. اور ایک اہم بات یاد رکھنا مولانا اس میں کوئی شرط لگا لینا بھی صحیح ہے مثلا وقف کرنے والا یہ شرط لگا دیتا ہے میری یہ ساری زمین وقف ہے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس کا سارا نفع میں کھاؤں گا میرے مرنے کے بعد پھر یہ فقارا یا طلباء وغیرہ پر کیا کی جائے خرچ کی جائے یہ بھی صحیح ہے مولانا کتنا آسان طریقہ ہے بھائی زندگی بھر خود بھی اس سے آرام سے نفع کھاتا رہے سارا اور مرنے کے بعد کیا ہوا صدقہ جاریہ شروع ہو تو ساری آمدنی کی بھی اپنے لیے شرط لگا سکتا ہے کچھ کی بھی لگا سکتا ہے مطلب جتنی آمدنی ہوگی نصف اس میں سے میرا ہوگا اور باقی کس پر خرچ کیا جائے قرار وغیرہ پر یہ شرط بھی درست ہے یہ اسی طرح مولانا یہ شرط بھی لگانا درست ہے کہ یہ زمین میں وقف کرتا ہوں اور اس کی مثلا نصف آمدنی میری اولاد کو دی جائے اور پھر جو اور باقی نصب نیکی کے فلاں کام میں خرچ کی جائے جتنی بھی آمدنی آیا کرے اس میں سے نصب میری اولاد کو پھر میری اولاد کی اولاد پھر اولاد کی اولاد کی اولاد آخر تک بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے کہ اس میں سے نصب کس کو دیا جاتا رہے میری اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو اور باقی حصہ نیکی کے فلاں کام میں خرچ کر دیا جائے گا یا اس جتنی آمدنی حاصل ہو اس میں سے مثلاً ایک لاکھ روپے میری اولاد کو دیے جائیں پہلے اور پھر جو باقی بچے وہ نیکی کے پلا کام میں خرچ کیا جائے تو اس طرح کی شرط لگا لینا بھی صحیح ہے بھائی یہ شرط لگانا تو دیکھیے بھائی سب سے پہلے وقت کے لغوی معنی اور اس کی تاریخ بھائی یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے کتاب کے اندر کتاب الوقف پر حاشیہ دیا ہے الحبس لغت کے اندر یعنی عربی زبان میں وقف کا معنی ہے روکنا روکنا وفی الشرع اور شریعت کے اندر عبارت عن حبس سے احلا حکم ملکل واقفی و تصد قبل اور شریعت کے اندر یہ عبارت ہے کہ کسی چیز کو روک لینا واقف یعنی وقف کرنے والا واقف کون ہے وقف کرنے والے کی ملکیت کے حکم پر کہ مالک تو واقف ہے و تصد اور نفے کے صدقہ کرنے کے حکم پر بھائی کہ نفے کو مالک اس کا کون ہے مالک واقف, مالک واقف مالک ہے بھائی وہ جس نے وقف کیا ہے بھائی اور اس کے نفع کو کیا کر دیا جائے گا مثلاً کوئی زمین وقف کی تو مالک کون زمین کا ابھی وہی شخص ہے لیکن اس کا نفع کیا ہوگا وہ صداقہ کیا جائے گا سارا بھائی اور جہاں جو مصرف اس نے ذکر کیا اسی پر لگایا جائے گا بھائی یہ امام صاحب کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں وقت کس کو کہتے ہیں کہ چیز کا مالک کون رہتا ہے واقف رہتا ہے البتہ اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ کیا, کیا جائے گا صدقہ کیا جائے گا نیکی کے کام میں لگایا جائے گا جب صاحبین صاحب رحی محملہ فرماتے ہیں کہ نہیں وقت جب ہو جائے تو چیز کا مالک اب وہ شخص نہیں رہا بلکہ اس کے مالک اللہ ہو گئے بھائی یعنی اللہ کے سوا اس کا اور کوئی مالک نہیں ویسے تو ہر چیز کے مالک اللہ ہی ہے حقیقت لیکن پھر وہاں پر کیا کہہ دیا جاتا ہے مجازن کے فلا مالک ہے زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے لیکن اس کے اندر اس کی طرح اس قسم کا بھی کوئی حکم نہیں ہوگا صرف خصوصیوں کا ہے خالص اللہ کی ہو گئی بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی اختلاف سمجھ میں آیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں مالک کون رہے گا وہی واقف, وہ واقف رہے گا یعنی وقف کرنے والا اور صاحبین کے نزدیک مالک کون بن جائے گا اللہ تعالی بن جائیں گے کہتے وقف آئندہ ابھی حنی فتر رحم اللہ تعالی عَنِ الْبَقِفِ عَنِ الْبَقِفِ اب امام صاحب کے نزدیک بھی واقف کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور اللہ کے مالک ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے لیکن کب تفصیل بتلا رہے ہیں صاحب قدوری کہتے ہیں لا و ملک الواقف عن الوقف ابھی ابی فتح رحمہ اللہ تعالی زائل نہیں ہوتی یعنی ختم نہیں ہوتی وقف کرنے والے کی ملکیت وقف سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمت واقعہ کے نزدیک مگر یہ کہ حکم فیصلہ کر دے اس کا حاکم بھائی حاکم کیا کر دے فیصلہ کر دے اب جب حاکم فیصلہ کر دے گا اب واقف کی ملکیت کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور کس چیز کا حکم لگا دیا جائے گا اللہ کے مالک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا ایک یہ صورت ہے کہ حاکم اس کا حکم لگا دے بھائی اس پر او یعلقہ بی موتی ہی یا وقف کرنے والا یو القو بیموتی اسے معلق کر دے اپنی موت کے ساتھ بھائی کیا کر دے اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے فیقول بس کہے کہ کہے کہ متو فقط وقف داری اعلی قزا جب میں مر جاؤں تو تحقیق میں نے وقف کر دیا اپنا گھر الا قضا فلاں پر بے سمجھ میں آیا بھائی فلاں کام پر یا فلاں شخص پر تو ایزا متو ماتا یا منہ تو بھئی واوی ہے مین پہ زما بھی پڑیں گے بھائی جب واو گر گیا ازامت تو کہ جب میں مر جاؤں تو تحقیق میں نے وقف کر دیا داری اپنے گھر کو القضا فلاں فلا نکی کے کام پر تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی واقف کی ملکیت ختم ہونے کی کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں یا تو حاکم کیا کر دے اس کا فیصلہ کر دے اب واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی یا وہ واقف کیا کر دے اسے اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے وقال وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یزول الملک بمجرد مجر اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ملکیت زائل ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی بمجرد دل قول محض کہنے سے ہی صرف کہہ دے زبان سے کہ میں نے اپنی یہ زمین نیکی کے فلاں کام کے لیے وقف کر دی بس فوراً ملکیت ختم ہوئی اور کون ہو گئے اس کے مالک بھائی اللہ تعالی بھائی سورج سمجھ میں آگئے گئے بھائی اور یاد رکھیے یہاں وقف کے مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اقوال پر ہے اکثر بھائی تو وقف زبان سے کہتے ہی وہ زمین کیا ہو جائے گی وقف ہو جائے گی وقال محمد الله الرحمہ اللہ تعالیٰ حتائے وقفی ولی وسلم اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ملکیت ظائل نہیں ہوگی ملکیت اس سے ختم نہیں ہوگی واقف کی حتائے جلوفی ولی یا یہاں تک کہ بنا دے وقف کے لیے کسی ولی کو یعنی وقف کوئی متولی کوئی نگران مقرر کر دے وہ یوسل اور اس کے سکرد کر دے وہ چیز بھائی زید نے مثلاً اپنی زمین وقف کی بھائی اور کیا کہا کہ میری یہ جو زمین ہے اس کی ساری آمدنی فلا مدرسے کے جو طلبا ہیں یا دین کے عام کے دین کے جو طلبا ہیں ان پر خرچ کی جائے بھائی ان پر خرچ کی جائے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ واقع کی ملکیت ختم نہیں ہوئی جب تک یہ کیا نہ کر دے اس کے لیے کسی نگران کو مقرر کر کے اس کے حوالے زمین کو نہ کر دے جب کوئی نگران مقرر کر دے گا کہ بھئی آپ مثلا عمر سے کہا آپ امانت دار آدمی ہیں میں نے اپنی یہ زمین وقف کی ہے آپ اس کے نگران ہیں آپ اس کی آمدنی کیا کیا کریں ان پر خرچ کیا کریں اور پھر وہ زمین امر کے حوالے بھی کر دی اس کے قبضے میں بھی دے دی تو پھر اب کیا ہو جائے گی واقف کی ملکیت زمین سے ختم ہو جائے گی معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک متولے کا مقرر کرنا اور اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے جب تک اس کے قبضے میں نہیں دے دے گا اس وقت تک واقف کی ملکیت اس زمین سے اس جائیداد سے ختم نہیں ہوگی تو تین مذاہب آپ کے سامنے بیان ہو گئے ہمارے اما کا اختلاف ہے امام اعظم کو حنیفہ رحم رحم کے نزدیک ملکیت کب ختم ہوگی جب حاکم فیصلہ کر دے یا اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے وقت کرنے والا اپنی موت سے معلق کر دیتا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہ حاکم کے فیصلے کی ضرورت نہ موت کے ساتھ معلق کرنے کی ضرورت نہ قبضے کے وغیرہ کی ضرورت صرف کہنے سے ہی کیا ہو جائے گی اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی نگران کو مقرر کرے اور یہ زمین جائیداد اس کے قبضے میں دے دے پھر کیا ہو جائے گی ملکیت اس کی ختم ہو جائے گی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی اداسا فہم اور جب صحیح ہو جائے وقت کے اختلاف پر یعنی امام صاحب کے نزدیک حاکم فیصلہ کر دے یا موت کا معل کر دے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کسی ولی کو مقرر کر دے اور اس او سپرد کر دے اور امام رحم کے نزدیک صرف کہہ ہی دے تو ان صورتوں میں وقت صحیح ہو جائے گا ملک واقفی تو وقف کرنے والے کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی نکل جائے گی وہ چیز ولم فی ملک الموقوف علی اور موقوف علی کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی بھائی جس پر وقف کیا اس کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی مثلا بھائی زید نے اپنی زمین وقف کی اور کیا کہا کہ اس وقت درجہ ثانیہ میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں میری یہ ساری زمین کی آمدنی ان کو کھلائی جائے کیا کہا اس وقت جو یہاں فلام مدرسے میں درجہ ثانیہ کے طلبہ ہیں ان کے لیے میری یہ ساری زمین وقف ہے تو آپ جب ان کے اختلاف اما کے اختلاف کے مطابق وقف صحیح ہو جائے امام صاحب کے نزدیک کب صحیح ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں امام امام یوس رحم اللہ کے نزدیک کا صرف کہنے سے ہی صحیح ہو جائے گا اور امام محمد رم اللہ کے نزدیک جب قبضے میں دے دے کسی متولی کے تو جب وقت صحیح ہو گیا تو اب اس واقف کی ملکیت سے وہ زمین نکل گئی لیکن موقفل ہے یعنی جن پر وقف کی گئی ہے ان کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی یعنی درجۂ ثانیہ کے طلبہ کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی بھائی میں نے بتایا مالک اللہ تعالیٰ بن جائیں گے بھائی چنانچہ اسی لیے اب جن پر وقف کی ہے ان کے لیے بھی اس کو بیچنا یا ہبا کرنا وغیرہ جائز نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ود الفی ملک موقوف اور موقوف علیہ کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی ابی یوسف رحمہ اللہ خالم محمد الرحم اللہ اللہ جشا بہ مشا مشا وہ چیز جائیداد جس میں لیکن ہم نے حد بندی نہیں کی پوری زمین میں میرا بھی حصہ آدھا اور زید کا بھی آدھا حصہ تقسیم نہیں کی کہ یہاں سے یہاں تک زید کی ہے اور یہاں سے یہاں تک میری ہے بھائی تو زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ ہے مشاع تو اس کیا اس مشاع کو وقف کرنا جائز ہے تقسیم سے پہلے امام اعظم امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہمارا نام مشاخیز کا وقف کرنا جائز ہے امام امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشاع مشاقی کا وقف جائز نہیں کیوں نہیں جائز ابھی تو بتلایا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کسی نگران کو مقرر کرنا اور اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے اور جب مشاع ہے تو نگران کیا اس پر قبضہ کر سکتا ہے محضور. محضور. اور حصہ ہی الگ نہیں ہے حصہ الگ ہوتا تو اس پر قبضہ کرتا حصہ تو دونوں کا مشترک ہے ہر ہر جز میں تو یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ وقت بھی جائز محضور. نہیں لیکن امام یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں جائز ہے جائز تو یہ مانا بقف المشا جائز الآندہ ابی یوسف رحمہ اللہ اور مشاعر چیز کا سبق جائز ہے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وقال محمد الرحمہ اللہ جز اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک قبضہ شرط ہے بھائی اچھا بھائی <أبدا> ایک اور شرط مولانا آ طرفین رحم اللہ یعنی امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وقت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا آخر اس طور پر کر دے کہ کبھی بھی منقطع نہ ہو کہ کبھی بھی منقطع نہ ہو یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے مثلا بھائی ابھی میں نے ایک مثال ذکر کی زید نے اپنی زمین وقف کی اور کیا کہا درجۂ ثانیہ میں جو اس وقت لام مدرسے میں طلبا پڑھ رہے ہیں میں نے ان کے لیے کیا کر دی اپنی یہ زمین وقف کر دی تو یہ تو محبت نہ ہوئی ہمیشہ کے لیے نہ ہوئی کیا درجۂ ثانیہ کے یہ طلبا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یا یہ کچھ حساب رہیں گے بھائی ان کی کتنی زندگی ہے چالیس سال اور رہ لیں گے کوئی پچاس سال اور رہ لے گا کوئی ساٹھ کوئی ستر ٹھیک ہے ختم ہو جائیں گے نہیں سارے بھائی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوئی جہد نہیں یہ تو کچھ حرصے کے لیے ہے کچھ عرصے کے صاحب طارفین فرماتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے وقف اس طریقے پر ہو کہ آخر اس کا کبھی بھی منقطع نہ ہو تو یوں کرے یوں کہے کہ ثانیہ کے جو طلبا جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ انہی پر خرچ کی جاتی رہے ان کے بعد پھر پھر فخرار مساکین کو دے دیجیے اس پر خرچ کی جائے اب مانا جہت ہمیشہ کی لیے ہوگی جب تک یہ ہے تو ان کو ملے گی ان کے بعد کس کو ملنا شروع ہو جائے گی فخرار مساقین جو بھی ہوں مولانا ان پر خرچ تو اب کیا ہوئی جیحت بھائی آخر کیا ہے منقطع نہیں وہ ہمیشہ رہے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ طرفین ترفین اللہ فرماتے ہیں امام اما بوتھ رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ اس کے آخر کو اس طور پر بنانا صحیح نہیں کہتے خود بخود وہ اس کو ذکر کرے وقف کرنے والا یا ذکر نہ کرے خود بخود بعد میں فخرا کے لیے ہو جائے گی طرفین نے تو کیا فرمایا تھا فقارا وغیرہ یا کسی جہت محبضہ کا ذکر کرنا ضروری امام ابویسف الحمد اللہ کیا فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے وقت کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقت کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا جب تک وہ مصارف ہیں موجود ہیں ان پر خرچ کریں گے جب وہ مصرف ختم ہو جائے گا تو اب کس پر خرچ کرنا شروع کر دیں گے وہ قرار مساقین پر سورت سمجھ میں آپ معلوم ہو محبت ہونا دونوں کے نزدیک ضروری ہے سا, طرفین کے نزدیک بھی اور اما بوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی ہاں طرفین کہتے ہیں اس کا ذکر بھی ضروری ہے امام بوس رم اللہ فرماتے ہیں ذکر ضروری خود ہی محبت ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں ولاب فائندہ ابی حنیفت و محمد رحم اللّہ تعالیٰ اور تعان نہیں ہوتا بقف امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحمه اللہ کے نزدیک حتا يجعل آخرہ ہو یہاں تک کہ قرار دے دے یا بنا دے اس کے آخر کو بھی ایسی جہت پر ایسے طریقے پر لاطن قطا کہ کبھی بھی منقطع نہ ہوتا ہو و خالب صف رحمہ اللہ اور امام ابو یسو اللہ فرماتے ہیں اِذَا سَمَّا فِيهِ جِهَةً تَنْقَطِعُ جَازَ کہ جب اس نے اس نے ذکر کر دیا کوئی ایسی کسی ایسی جہت کو تن قطع کہ وہ جو منقطع ہو جاتی ہے جازہ پھر بھی وقت جائز ہے وَسْفَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءَ اور اس کے بعد کس کے لئے ہو جائے گی فقرات کے لئے ہو جائے گی بھئی خود با خود بھئی وقال جی اس کے بعد فقراء کے لیے ہو جائے گی وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ اگر کہ وہ ان کا ذکر نہ کرے ذکر کرنا ضروری نہیں وَيَسِحُ وقف القاری ولاف مایون قلو اور صحیح ہے عقار کو وقف کرنا عقار کس کو کہتے ہیں بھائی جی جائیداد غیر منقولی چیز مکان ہے باغ ہے زمین ہے کھیت ہے وغیرہ بھائی یہ بھائی تو واقار یعنی جائیداد کا وقت تو صحیح ہے ولاج وقف ماں یون قلو اور جائز اور جائزنی وقف کرنا ایسی ایسی چیز کو یون قلو جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے یون قلو یا کا ایک مان ہے ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ایک جگہ سے دوسری طرح کو پھیر لینا لے جانا سمجھ میں آیا اس لیے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشگی ضروری ہے اور ہمیشگی زمین اور جائیداد میں تو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی لیکن منقولی چیز تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی منقولی چیز دیکھ لیں گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے اور اپنی چیزیں جو بھی دیکھ لیں کچھ ایسا چلیں گی پھر ایسا ایسا گل کر بالکل ختم ہو جائیں گی بھائی تو باقار با وقت صحیح ہے اور منخولی چیزوں میں وقت صحیح نہیں ہے وقال ابو یوسف رحم اللہ رحم ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ایزا باقاف وطن زیا کہتے ہیں کاشت والی زمین والا نا قابل کاشت زمین کیا کہلاتی ہے زیا تو یہ ماں بو سرم اللہ فرماتے ہیں اضاوا جب وقت کی کسی نے کاشت والی زمین بھی باقاری ہا اس کے بیلوں سمیت گائے بیل جو تھے وہ آکارا تی ہا اکارا جمع ہے آکار کی مولانا کاشتکار کو کہتے ہیں کسان کو کہ جب کسی نے کوئی زمین وقف کی اس کے بیلوں اور اس کے کاشتکاروں سمیت وہ ہم اس حال میں کہ وہ جو کاشتکار تھے وہ اس کے غلام تھے کاشتکار کون ہیں اس کے اب دیکھو مولانا زمین کا وقت تو صحیح ہے لیکن وقت کر رہا ہے منقولی چیزیں بھی کچھ وقت کر رہا ہے ساتھ اس کے بیل وغیرہ ہیں جو اس میں ہل وغیرہ چلاتے ہیں اس کے ذریعے وہ اکا اور اس کے کسان ہیں کاشتکار بھی ہیں لیکن وہ کاشتکار کون ہیں اسی کے غلام ہے تو فرماتے ہیں جازا یہ جائز ہے تو وہ فرماتے ہیں بھائی کہ یہ دراصل یہاں وقف منقولی چیز میں صحیح ہو جائے گا تباہ مولانا نا اصلاً تو صحیح نہیں تھا لیکن تباہان کیا ہے تو اصلاً وقف ہوا زمین میں اور تباہ وقف ان کے اندر بھی آ گیا اسی طرح وقال محمد الرحم اللہ سلقرا قرآ کہتے ہیں گھوڑوں کو بھائی گھوڑوں کو صلاح اسلحہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں و حب سلقارا حب وہی وقف مانا نا وقف کیا مانا تھا روکنا تھا وہی حب وقف مراد ہے جائز ہے القرآ و قرآ اور اسلحے کو روکنا یعنی اللہ کے راستے میں روکنا یعنی وقف کرنا گھوڑوں اور اسلحے کو بھی اللہ وقف کرنا جائز ہے احادیث سے کہتے ہیں ثابت ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی احادیث سے ثابت ہیں تو قیاس تو یہ کہتا تھا یہ تو منقولی چیزیں گھوڑے اور اسلحہ لیکن حدیث سے ان کے وقت کا ثبوت ملتا ہے لہذا خلاف القیاس فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی وقف کرنا جائز ہے اور یہ بھی یاد رکھیں والا آپ نے پڑھا کہ منقولی چیزوں کے اندر وقف جائز نہیں لیکن امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں تعامل جاری ہو لوگ اس طرح کرتے ہوں چیز اس طرح کی وقف کرتے ہوں ان میں وقت جائز ہے ان میں کیا ہے وقت جائز ہے جو چیزیں لوگوں کے اندر جس کا رواج عام ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وقت تو جو لوگوں کے اندر تعامل ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر بھی وقت جائز ہو جائے گا بھائی چنانچہ جیسے مولانا قرآن ہے بھائی آپ دیکھتے ہیں مساجد میں لوگ قرآن لاتے ہیں مدارس کے اندر وقف کرتے ہیں تو یہ وقف درست ہے بھائی اگرچہ منقولی چیز ہے لیکن وقف کیا ہے اس کے اندر درست ہے تعامل ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں بھائی اسی طرح یہ دینی کتابیں ہیں مدارس کے اندر لوگ لے کر آتے ہیں بھائی وقف کر دیتے ہیں یاد رکھیے ان کا وقف بھی صحیح ہے جب تک یہ کتاب یا یہ, یہ قرآن کا نسخہ موجود ہے اسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو جو پڑھتے رہیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے جس نے وقت کیا تھا اسے گھر بیٹھے یا قبر میں پڑے پڑے ثواب ملتا رہے گا ملتا رہے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو ان میں بھی وقت صحیح ہے بھئی وَإذا اور جب وقت صحیح ہو جائے تو جائز نہیں ہے اس کا بیچنا اور نہ اس کا کسی کو مالک بنانا اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے کسی کو اس کا مالک بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ چیز اب کس کی ہو چکی ہے اللہ کی ہو چکی بھائی اللہ کو نا مشان ہاں مگر یہ کہ مشا ہو بھائی کیا ہو دیکھو بھائی مشا چیز پہلے مسئلہ سمجھ لو مشا زمین کس کو کہتے ہیں جس میں بھی تقسیم نہیں ہوئی مثلاً دیکھیے بھائی یہ زمین ہے میری اور زید کے درمیان مشترکہ آدھی میری ہے آدھی زید کی ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خریدی تھی لیکن ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی کہ کون سی آدھی زید کی ہے کون سی آدھی تو اس وقت بھائی یہ زمین مشا ہے بھائی یعنی زید میں میرے درمیان مشترک زید کی اور میرے درمیان مشترکہ ہے اس زمین کے ہر ہر جز کے اندر میں بھی شریک ہوں اور زید بھی زید کسی حصے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ میرا حصہ ہے چونکہ آدھی زمین میری ہے تو یہ حصہ اس میں سے میرا نہیں بھائی ابھی تقسیم ہی نہیں کی تو زمین کا ایک انچ حصہ بھی پکڑو اس کے اندر بھی میں بھی میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہے اچھا اب اس زمین کو ہم دونوں میں نے اپنا حصہ مثلاً وقف کر دیا میں نے کہا یہ میری, میرا جو نصف حصہ ہے یہ نیکی کے فلاں کام کے لیے وقف ہے بھائی اور آپ نے تو یہ میں نے کون سا حصہ بھائی اپنا الگ حصہ وقف کیا یا مشاع حصہ وقف کیا مشاع مشا. اور یہ کس کے نزدیک جائز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آپ نے پڑھا جائز امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو جائز ہی اب میں نے جب وقف کر دیا اب وقف, وقف کے لیے ضروری ہے اس حصے کو الگ کیا جائے یا نہ کیا جائے بھائی <تصفح> الگ کیا جائے تاکہ اس کا نفع پھر کیا جائے اس مشرق پر خرچ کیا جائے چنانچہ میں اب زید کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں کہ چلو بھائی اب ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں بھائی آدھا وقف کر دیا وقف ہو جائے گی بھئی. تو یہ جو ہم نے دونوں نے اپنے اپنے حصہ علیحدہ کیا اب وہ جو حصہ زید کے پاس چلا گیا دائیں طرف والا آدھا اور بائیں طرف والا آدھا کس کی طرف آیا میری طرف آیا آپ بتائیے وہ جو طرف کا حصہ جو زید کے پاس گیا اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا یا نہیں आ, تھا اور یہ جو میرے پاس حصہ آیا اس کے ہر ہر جز میں زید کا بھی حصہ تھا یا نہیں تھا, आ, تھا. تو ایک حصہ میرا ہوتا تھا ایک حصہ زید کا تو اس میں سے یہ جو میرے پاس آیا کچھ حصہ تو تھا ہی میرا اور کچھ حصہ जید زید जید کا تھا اور دوسری زمین کے اندر بھی جو زید کے پاس گئی اس میں کچھ حصہ زید کا تھا اور کچھ, میر... کچھ حصہ تو جب ہم نے حد بندی کی تو زید کے پاس جو زمین گئی کچھ حصہ پہلے سے اس کا تھا تھا کچھ میرا تھا، وہ میرے حصے کا بھی کیسے مالک بن گیا کہ اپنا حصہ جو میری زمین میں آیا وہ مجھے دے دیا اور جو میرا حصہ اس کی زمین میں تھا وہ اس نے لے لیا تو مبادلات المال مال آیا یا نہیں آیا بھائی تو دیکھو یہاں مباد تو دیکھو میں نے اس حصے کا مالک اسے بنا دیا اس میرا بھی حصہ تھا لیکن میں نے اس حصے کا مالک اسے بنا دیا اور اس زمین کے اندر زید کا بھی حصہ تھا لیکن اس نے اس کے اندر مجھے اپنا اس کا مالک جو تملیک آ گئی یا نہیں آ گئی کے اندر یہ میرا حصہ تو وقف ہے مولانا اس میں تملیک آئی یا نہیں آئی بھائی تملی آ گئی مولانا کیا آ گئی تملی اور یا دوسرا زید کا حصہ جو تھا اس کے اندر بھی تو میرا حصہ تھا اور وہ تو میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس حصے کا مالک میں نے کسے بنا دیا تو تملی گئی یا نہیں آئی وقت کے اندر تملیغ آ گئی لیکن یہاں یہ جائز ہے ہم یوں نہیں کہیں گے کہ تملی آئی ہے یوں کہیں گے اپنے حصے علیحدہ کیے بس تو جہاں پر بھی جب مشترکہ زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے وہاں دو چیزیں آتی ہیں ایک تملیک اور ایک اپنا حصہ علیحدہ کرنا ایک تملیک اور ایک اپنا دیکھو زید کے پاس جو نصب آئی اس میں سے تو نصف تو تھی اس کی تو اپنا حصہ علیحدہ کیا یا نہیں آدھا وہ بھی علیحدہ کیا اور اسی کے اندر نصف کس کی تھی میری تھی میں نے اسی, اس کا مالک کس کو بنا دیا تو اپنا حصہ بھی علیحدہ کرنا ہوا اور تملیک بھی تملیغ بھی آ گئی تو یہاں جب بھی مقاسمہ ہوتا ہے کسی چیز میں وہاں تملیک بھی آتی ہے اور اپنا حصہ علیحدہ کر رہا ہے یعنی افراز اپنا حصہ علیحدہ کرنے کو کیا کہتے ہیں افراز تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے تملیک بھی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اسے افراد بنائیں گے تملیغ نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر تملیغ بنائیں پھر تو وقف کے اندر تو تملیغ جائز تھی میں یوں سمجھا جائے گا زید نے اپنا حصہ آدال ادا کر لیا اور باقی آدھا کون سا ہو گیا وقف والا ہو گیا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں جز بے وال تم لیک جب صحیح ہو جائے وقت تو جائز نہیں ہے اس کا بیچنا بھی اور نہ اس کا مالک بنانا اللہ یہ کون مگر یہ کہ وہ ہو عند ابھی یوسف رحمۃ اللہ تعالی ابو یوسف الحم اللہ کے نزدیک فیصل لوگو شریک القسمت پر طلب کیا اس کے شریک نے تقسیم کو پتا سے تو صحیح ہے اس کو تقسیم کرنا اگرچہ یہاں تملیغ والا معنی بھی آ رہا ہے اس مقاسمہ کے اندر بھائی لیکن تملیغ کو نہیں ہم ترجیح دیں گے کیا سمجھیں گے کیا ہوا ہے یہاں پر یعنی افراد ہوا ہے واجب عمارتی ہی اشارت ذالک الواقف او لم يشترد اور واجب ہے کہ اتدا کی جائے ارتفاع کا معنی ہے یہاں منافع اور محاصل منافع عمارت کا معنی ہے تعمیر کرنا مرمت کرنا اصلا کرنا بنانا اب دیکھو بھائی کہتے ہیں وقت جب کوئی شخص زمین کر دے یا کوئی جائیداد وقت کر دی تو اس سے جو آمدنی حاصل ہو سب سے پہلے اس چیز کی مرمت اور تعمیر پر خرچہ کیا جائے گا اس لیے کہ اس چیز کی اس نے وقف سی ہے تو اس کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی مرمت تو ہو ورنہ تو اس مکان ہے گھر ہے یا کوئی جگہ ہے وہ تو ایسا ایسا ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے آمدنی کس پر خرچ کی جائے اسی کی مرمت وغیرہ پر خرچ کی جائے تاکہ باقی تو رہے باقی رہے چاہے وقف کرنے والے نے یہ شرط لگائی تھی یا شرط نہیں شرط لگایا یا نہ لگایا بھائی کیونکہ اس نے وقت کیا اور وقت ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کی ہمیشہ کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی تو رہے اور وہ مرمت کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے اس کے بغیر نہیں رہتا لہٰذا اس نے مسئلہ ایک بڑی کوٹھی وقت کی مدد سے کے لیے بھائی تو جو سب سے پہلے آمدنی کس پر خرچ کی جائے اس کی اسی کی مرمت پر پہلے اس کی جا. جب بھی ضرورت پڑے مرمت پر خرچ کی جائے مانا نا اس کے بعد پھر دوسرے جو مصرف اس نے بتایا تھا اس پر خرچ کی جائے سورج سمجھ میں آ گئی کیونکہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے ورنہ تو وہ ختم ہو جائے گی یہ معنی واجب اور واجب یہ ہے من ارتفاع کی ابتدا کرے وقف کی آمدنی سے اور وقف کے منافع سے ارتفاع آمدنی بھائی وقف کے منافع اور آمدنی سے بی مارتی ہی اس کی مرمت پر شارتا کل واقف اولمبیشتر شرط لگائی تھی وقف کرنے والے نے اس کی اولمبیش طرف یا اس نے اس کی شرط نہیں وَإِذَا وقف ادارن اعلیٰ سکنا ولدی پھل عمارت اعلیمن لہو سکنا جب کسی شخص نے وقف کیا کسی گھر کو اعلی اپنی اولاد کی رہائش کی شرط پر اعلیٰ شرط کے لیے آتا ہے سکنا رہائش اپنی اولاد کی شرط کی رہائش پر پھل عمارت علا من لہو سکنا تو مرمت من اس شخص پر ہے لہو سکنا جس کا حق رہائش ہے جس کا حق کیا ہے رہائش ہے بھائی اچھا بھائی ایک آدمی نے زمین وقت کی اس شرط پر کہ اس میں میری اولاد کی رہائش ہوگی کیا ہوگی اولاد کی رہائش ہوگی بھائی مثلاً ہے جب تک میری یہ اولاد زندہ ہے یہ اس کے اندر رہائش رکھے اس کے بعد کیا ہے یہ زمین یہ گھر وقف ہے اور مساکین کے لیے, بھئی. بھئی. تو شرط کیا لگائی؟ کے لیے اپنی اولاد کے لیے یا مثلاً کسی اور کے لیے لگا لی فلاد کے لیے اس کی رہائش وقف ہے تو آپ جس گھر کی اللہ اب اس گھر کی تعمیر و مرمت یاد رکھیے جو جس کے لیے رہائش ہے اسی پر اس کی تعمیر و مرمت لازم ہے بھائی کہ وہ اس کی مرمت کروائے رہائش کا نفع وہ اٹھا رہا ہے تو مرمت بھی کس کے ذمہ ہے जी जी जी اسی کے ذمہ ہے سورج سمجھ میں آ بھائی اور یاد رکھو اگر وہ فقیر ہے محتاج ہے اس کے پاس تو اتنا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکیں اس کی مرمت کروا سکیں تو یاد رکھنا پہلے بتلا دیا کہ مرمت نہایت ضروری ہے بھائی تو اب مکان ابھی ہم اس کو دیں گے ہی نہیں بلکہ کیا کر لیں گے کرایہ پر دے دیں گے اور پھر جو کرایہ حاصل ہوگا اس کے ذریعے پہلے مکان کی کیا کر لیں گے مرمت کروا لیں گے پھر اس کے حوالے کریں گے وجہ یہ بھائی کیونکہ اس گھر کی بقا کے لیے یہ, یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی مرمت کروائی جائے بھائی کیونکہ اس میں جس کی رہائش ہے اس کا بھی نفع ہے بھائی یہ گھر باقی رہے گا تو وہ اس میں اچھی طرح آرام سے رہائش رکھ سکے گا اگر باقی نہیں رہتا تو رہائش بھی اسی لیے پہلے مرمت ضروری ہے تو جس شخص کے لیے اس نے وقف کیا اسی کے ذمہ کیا ہوگی اس کی مرمت کا خرچہ اسی کے ذمے ہے اور اگر وہ فقیر و محتاج ہے تو پھر حاکم اس سے لے کر اس کو اجرت پر دے دے کرایہ پر دے دے پھر جو کرایہ وغیرہ حاصل ہو اس سے مرمت کروا لی جائے اور پھر کیا کر دیا جائے اس کو دے دیا جائے. سمجھ میں گئی تو دار نالا سکنا ولدی اور جب وقف کیا کسی گھر کو اپنے اولاد کی رہائش کی شرط پر فل عمارت من لہو اسکنا تو تعمیر یا مرمت جو ہے اعلیٰ اس شخص پر ہے من لہو سکنا شخص کے جس کے لیے رہائش ہے مِنْ پس اگر وہ باز رہا اس سے یعنی رک گیا فقیر نہیں ہے پیسے تو ہیں لیکن وہ اس پہ خرچی نہیں کرتا رک جا رک گیا اس سے نہیں کروا رہا اوکان یا کیا تھا فقیر تھا تو آ جا رہا ہل تو اب آج اجرت پر دے دے گا کرایہ پر دے دے گا وہ گھر حاکم بھائی یا تو وہ خرچ کرتا ہے ٹھیک اگر وہ خود بھی نہیں خرچ کر رہا تو اسے لے لیں گے بھائی اور کرایہ پر دے دیں گے یا وہ فقیر ہے پھر بھی اسے لے لیں گے اور کرایہ پر دے دیں گے تو آ جا رہا ہاکم کرائے پر دے دے گا وہ گھر حاکم واہ مارا ہا اور ہمارا یہاں باب نسورا ہے بھائی وہاں مارا ہا بھی ہا اور تعمیر کروائے مرمت کروائے اس گھر کی بنوائے اس گھر کو بھی اجرتی اس گھر کے اجرت سے یعنی اس کے کرائے سے فا میرا طرح دہا علا من لہو سکنا پس جب تعمیر کر دیا جائے تو پھر لوٹا دے وہ گھر اس شخص کو لہو سکھنا جس کے لیے رہائش ہے اچھا بھائی بھائی وہ جو وقف گھر تھا یا عمارت تھی اس کا کچھ حصہ گر گیا یا اس کے اندر جو لکڑیاں وغیرہ سے کام ہوا تھا وہ کوئی چیز ٹوٹی گری اس میں سے آپ کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی کہ جو حصہ اس میں سے ٹوٹ کر گرتا ہے اس کو پھر اسی کے اندر لگایا جائے گا مرمت کروا رہے ہیں تو جو حصے گرے تھے ان کو کیا, کیا جائے وہ ملبے کو بھی اسی میں استعمال کیا جائے یا وہ لکڑی ہے دوبارہ چیز بنوا رہے ہیں تو جس،, جس طریقے سے بھی صحیح ہو سکتی ہے اس کو کیا کر لیا جائے گا اسی, کاموں میں اسی کی یعنی مرمت میں استعمال کرنا ہے اور اگر وہ اس میں کسی طور پر بھی کام نہیں آ سکتی اگر لگاتے ہیں تو چیز تو خراب ہوگی صحیح نہیں ہوگی بھائی تو پھر کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی اگر کہ اس صورت میں پھر کیا کرے گا حاکم ان چیزوں کو بیچ دے اور پھر جو پیسے حاصل ہوں وہ اس کی تعمیر پر اور مرمت پر خرچ کر دے تعمیر اور مرمت, مرمت, مرمت, مرمت, مرمت, مرمت, مرمت پر خرچ کر دے ہاں یہ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو یہ جو گری تھیں یا کوئی کمرہ گر گیا یا کچھ لکڑی وغیرہ اس کی گری اس کو بیچ دیا جائے اور جو پیسے ملیں وہ انہی لوگوں کو دے دیے جائیں جن کے لیے اس کے نفع تھا کیا تھا کیلئے ان کا نفع تھا ان کو نہیں دے سکتے صرف منافع ان کے لیے تو یہ منافع میں سے نہیں ہے لہذا اس کو اسی عمارت کی تعمیر کے اندر خرچ کیا جائے گا جو مستحقین وقف ہیں ان کو عطا نہیں کیا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی لہذا جو چیز ایسی ہو گر جائے ضائع ہو رہی ہے اسے حاکم کیا کر دے گا بیچ دے گا اگر فوری ضرورت نہیں ہے تعمیر و مرمت کی تو بھی اس چیز کو ضائع نہیں کرنا اس کو سنبھال کر رکھ لیں گے جب ضرورت پڑے گی تعمیر و مرمت کی پھر اس چیز کو بیچ کر کیا کر لیے جائیں گے اس کے لیے تعمیر و مرمت اور اگر فی الحال ضرورت ہے تو فی الحال بیچ دے گا اگر فی الحال ضرورت نہیں تو پھر اسے محفوظ طریقے سے رکھ لیا جائے گا جب ضرورت پڑے تب اسے بیچ کر اس کے لیے مرمت کروا لیجیے کروا لیجئے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں ون ہد امام بنا القفی وتی اور وہ جو گر جائے وقف کی عمارت میں سے بنا عمارت کو کہتے ہیں بھائی بلڈنگ جو ہے وقف کی عمارت میں سے وہ ہی اور اس کے آلات میں سے یعنی جو چیزیں وغیرہ لکڑی ہے یا اس طرح کی وہ گر جائیں سارا عمارت عمارتی تو خرچ کرے گا اسے حاکم اس, عمارت او اس وقف کی مرمت کے اندر ان احتاج علیہ اگر اس کی ضرورت ہو وہ ہو اور اگر اس سے استغنا ہو یعنی اس کی ضرورت نہ ہو تو اس چیز کو کیا کر لے روک لے یعنی محفوظ کر لے تاج علا عمارتی ہی یہاں تک کہ ضرورت پیش آ اس کی کس چیز کی جس کی مرمت کی ضرورت ہو فیف ہو فی ہا تو پھر اس کو اس کے اندر خرچ کرے وَلَا أَن يُقَسِّمَهُ بَيْنَ مستحق الْوَقْفِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دے وقف کے مستحقین کے درمیان کیونکہ ان کے لیے نفے کو وقف کیا گیا تھا عین کو، نہیں یہ تو عین شہ ہے بھائی واقف ابھی رحم اللہ وقال محمد الله لا ج اچھا اور جب کر دیا وقف کرنے والے نے غلط الوقفی بھائی میں نے آپ کو کیا مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں وقف کے سارا نفع میں لوں گا اس زمین کی جتنی آمدنی ہے میں کھاتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں میرے مرنے کے بعد پھر کیا ہے یہ یہ فلا کی کے کام میں لگا دی جائے تو یہ جائز ہے مولانا اب یہی مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص کیا کرتا ہے آمدنی اپنے لیے اعلان کر دیتا ہے یا الولایت اپنے لیے کہ میں اس کا نگران ہوں جب تک زندہ ہوں میں اس کا نگران ہوں مولانا یہ درست ہے بھائی امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک اور فتویٰ اسی پر ہے البتہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے بھائی وہ فرماتے ہیں نہیں خود اس کی آمدنی میں سے نہیں کھا سکتا اس لیے کیونکہ یہ چیز اللہ کی ہو گئی اور اس کے منافع اب کیا کیے جائیں گے فقرا اور محتاج جن کا اس نے ذکر کیا ان کو دیے جائیں گے تو کہتے ہیں وہ عیدا جاواقف غلط الوقفی غلّہ کہتے ہیں بھائی محاصل اور آمدنی آمدنی جال ال واقف غلط القفی نفسی ہی اور جب کر دیا واقف نے وقف کی آمدنی کو لینفسی کس کے لیے قرار دے دیا اپنے لیے اور جال اللہ ہی اس کی ولایت اپنی طرف کر دی یعنی کہ میں اس کا متولی ہوں گا نگران ہوں گا جاز آئندہ ابھی یوسف رحمہ اللہ تو یہ جائز ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وَقَالَ محمد رَحْمَهُ اللَّهُ لَا يَجُودٌ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرِضَهُ عَنْ مِلْكِهِ اور جب کسی نے کوئی مسجد تعمیر کی تو زائل نہیں ہوگی اس کی ملکیت اس مسجد سے حَتَّى يُفْرِضَهُ یہاں تک کہ اس مسجد کو جدا کر دے آن مل کی ہی کس سے اپنی ملکیت سے بھی طریقے ہی ساتھ اس کے راستے کے ویا ناصب سولا پی ہی اور اجازت دے دے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی فیدہ فل پی واحد رحم اللہ جب پڑھ لے اس میں کوئی ایک شخص بھی نماز تو زائل ہو جائے گی اس واقف کی ملکیت اس سے امام اعظم کو حنیفا رحم اللہ کے نزدیک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی نے کیا کیا مسجد تعمیر کی بھائی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسجد سے اس کی ملکیت ذائل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اپنی ملکیت سے جدا نہ کر دے ساتھ اس کے راستے کے راستہ بھی کیا کر دے بنا دے دے اس کے لیے اور پھر لوگوں میں سے کیا کر لے کوئی ایک شخص بھی کیا کر لے اس میں نماز پڑھ لے پھر جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی اب اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی اور اس کے مالک کون ہو گئے اللہ تعالی بھئی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا شروع میں آیا کہ ملکیت زائل نہیں ہوتی مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یا اپنے موت کے ساتھ معلق کر دے سمجھنا ہے ہاں جب ہاکم فیصلہ کر دے گا تب اس کی ملکیت سے نکل گیا مالک کون بن گئے اللہ تعالی یا موت کے ساتھ معلق کر دیا تب اس کی ملکیت سے نکلے گی اور کون مالک بن جائیں گے اللہ تعالی اسی طرح ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے مسجد بناتا ہے تو بھئی اس کو اپنی ملکیت سے جدا کرے اب اگر ایک آدمی نے اپنی زمینوں کے درمیان میں زمین کیا کیا مسجد بنا دی چاروں طرف اس کی زمین ہے بیچ میں کیا بنا دی مزجد. مسجد بنا دی تو یہاں صاحب فرماتے ہیں اس کی ملکیت ابھی اس سے ظاہر نہیں یہی مالک ہے یہی کیا ہے مالک, مالک, مالک ہے مالک, مالک مالک ہے اور یہاں تک کہ کیا کرے ملکیت سے الگ کر دے ساتھ راستے یعنی اس کے لیے الگ راستہ بھی دے دے ورنہ تو خالص اللہ کے لیے کیسے ہوگی جب یہ مالک ہے الگ راستہ دے دے تاکہ لوگ آرام سے اس مسجد میں آ سکیں جب الگ راستہ دے دیا مسجد بنا دی اور تو اب یہ خالص اللہ کے لیے گئی اگر راستہ نہ ہوتا کوئی جا سکتا ہے وہاں بھائی چاروں طرف تو اس کی زمین تو راستہ بھی الگ کر دے تاکہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی بعد میں بھی نہ رہے بھائی تو اب راستہ بھی دے دیا اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ خالص کس کے لیے ہو گئی اللہ کے لیے اور نیت قبضہ بھی ضروری تھا بھائی جیسے امام محمد رحمہ کے نزدیک جیسا قبضہ ضروری تھا امام اب حنیف رحملہ کے نزدیک بھی کیا ضروری قبضہ تو اب قبضہ تو یہاں ہو نہیں سکتا مسجد کا دوں گی کسی کا قبضہ نہیں ہوتا پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی یہاں کی ایک شخص اس میں نماز پڑھ لے تو یہ قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا اس کے قائمہ کام ہو جائے گا قبضہ تو ہو نہیں سکتا بھائی مسجد ہے مسجد کے مالک تو کون اللہ تعالیٰ تو پھر کہتے ہیں بس کوئی ایک آدمی اس کا راستہ لہدا کر دے اور پھر کوئی ایک آدمی جب نماز پڑھ لے گا بس مولانا اب یہ واقعی مسجد ہو گئی اللہ کے لیے اور اس شخص کی ملکیت سے کیا ہو گئی نکل گئی اس سے پہلے نہیں سورج سمجھ میں آگے بھائی تو یہ معنی ہے بھائی کہ ویزا بنا مسجد کسی نے مسجد تعمیر کی لم تو شخص کی ملکیت اس مسجد سے زائل نہیں ہوگی یہاں تک کہ جدا کر دے اس کو اپنی ملکیت سے طریقے ہی ساتھ اس کے راستے کے ویازنسی بھی سالاتی تھی اور لوگوں کو اجازت دے دے اس میں نماز پڑھنے کی فَإِذَا فِيهِ وَاحِدٌ جب نماز پڑھ لے گا کوئی ایک شخص بھی زال امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک سمجھ میں آیا اب تو امام صاحب فرماتے ہیں راستہ دے دے جب راستہ دے دیا تو ملکیت سے اب کیا ہو گئی جدا اس سے پہلے جدا ہو سکتی ہے بغیر راستے کے نہیں بھائی رحم اللہ بکول ہی جال تو مسجد یوسورحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی اس جگہ سے بکول ہی جال تو مسجد اس کے یہ کہنے سے ہی کہ میں نے اسے مسجد بنا دیا امام یوسورحم اللہ کے نزدیک کو صرف قول کہنے سے چیز کیا ہو جایا کرتی ہے وقف وہ کہتے ہیں جب یہ کہہ دیا یہ جگہ زمین ہے تو فوراً کیا بن جائے گی یہ جگہ مسجد ہے تو کیا بن جائے گی مسجد بن جائے گی بس وئی اور اس کی ملکیت اس سے ختم ہو گئی ومن بنا او خاناً بن اور او مقبرۃ المل عن ابی حنی اللہ حسا حاکم بھئی ایک آدمی نے سکایا سکایا کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ پانی کے لیے بھائی سمجھ پانی پینے کی جگہ سیراب وغیرہ کرنے کے لیے کچھ جگہ بنائی پینے اور جس نے سکایا بنوایا بھائی مسلمانوں کے لیے آؤخانہ خان کہتے ہیں بھائی یہ سرائے کو کہتے ہیں ہوٹل کی طرح قدیم زمانے میں جہاں مسافر وغیرہ ٹھہرتے تھے سرائے بھائی جیسے آج کل ہوٹل ہیں بھائی آؤ خان یس کون ہو بن یا کسی نے تعمیر کروائی ایسی سرائے یس ہو بن کے جس میں کون سکونت اختیار کریں گے مسافر اس میں رہیں گے اور اباتن ربات مسافر خانے کو کہتے ہیں مولانا مسافر خانہ اور یا مسافر خانہ بنوایا او جعل ارضہو مقبرتن یا بنایا کسی نے اپنی زمین کو قبرستان کی میری زمین کس کے لیے ہے قبرستان کے لیے ہے تو لم یز ملک شخص کی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوگی حنیفترحم اللہ امام اعظم حنیف رحم اللہ کے نزدیک حاکم یہاں تک کہ حاکم کیا کر دے اس کا فیصلہ کر دے صورت سمجھ میں آگے بھائی حاکم کا فیصلہ امام صاحب نے شروع میں بتلایا تھا بھائی کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ضروری ہے وقال ابو يوسف رحم الله يذول ملقه بالقالم ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی کہنے سے ہی وقال محمد اور امام محمد رحم الله فرماتے ہیں بھائی اپ امام محمد رحم الله کے نزدیک تو قبضہ کیا تھا ضروری تھا وہ تو وہ فرماتے ہیں اذ استقناس من الاستقایہ کہ جب پئیں لوگ استقایہ میں سے اس پانی پینے کی جگہ میں سے وسا کان خانہ یا رہائش اختیار کر لیں اس سرائے کے اندر وربات ور اور مسافر خانے میں ودا فنوتی یا دفن کر دیں کسی کو اس قبرستان میں تو زال مل کو تو ملکیت کیا ہو جائے گی کیونکہ ان کے قبضہ شرط تھا اور قبضہ ہی ہے ان چیزوں میں اسی طرح آ سکتا ہے اس اسے کیا کرے آ کر پانی پی لے تو گویا قبضے میں چلے گئے ان کے یا اس میں رہائش اختیار کرے یا قبرستان میں کسی کو دفن کریں بھائی امام محمد کے نزدیک قبضہ شرط تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک کام جب شروع ہو جائے گا وہاں پر تو اب اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی زائد امام ابو الحم اللہ فرماتے صرف کہنے سے ملکیت زائد ہو گئی اور امام یازم حنیفرحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حاکم کا فیصلہ ضروری ہے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام